وکت آتے نہ موسا تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے محبوب آپ غم ناک نہ ہوں یہ ابتدا سے حق و باطل کی ٹکر چلی آ رہی ہے البتہ دی ہم نے موسا ہے تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا جیسے آج اختلاف ہے کیا بنا بعض نے مانا بعض نے نہ مانا جیسے آپ کی کتاب کو بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے بلا اللہ کالما تو ہوتا ہے کہ جو نہیں مانتے ان کو رگڑا نکالے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ پورا عذاب کب دیں گے قیامت میں اگر یہ چیز نہ ہوتی تو جلدی رگڑا لگتا پھر مہلت بھی دیتے ہیں عذاب کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اگر نہ ہوتی بات جو کہ سب کا کر چکے ہے تیرے رق کی طرف سے پورا عذاب قیامت تو البتہ معاملہ ان کا طے ہو جاتا اور بے شکہ بھی شاک کے ہیں اسی عذاب سے ایسا شاک جو مری بر تردن میں ڈالنے والا ولان تقویف و روی میرے محترا اس کی ترکیب ذرا مشکل ہے وقالی انا ہوم سمجھے تو اس کے متعلق عرض یہ ہے کہ کلن کی تنوین ہے نا یہ عاد مزاق کے لے کے ہے, کہ ہے وا نہ کل <دَن> آگے لفظ کیا ہے جی لمبا ہے نا تو لمبا کبھی اللہ آتا ہے اور لمبا کبھی لمبا کس کے لیے آتا ہے نفی کے لیے آتا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے نہ لمبا ہے نہ لمبا من علّہ ہے یہ لمبا اصل میں ہے لامن ما لکھ لو یہ دراصل کیا ہے لامن ما لام ماں دیا ہے ہےگ من موصولہ ہے آگے ما زیادہ ہے لامن ما تو نون کو میم کر کے میم کو میم گئے کر دیا لمبا بن گیا یہ بات سمجھ گئی اصل میں کیا ہے لامن ماں لام کیا ہے تاکی دیا من کیا ہے موصولا اس کے بعد ماں کیا ہے زائدہ لا فن یہ لام تا دیا ہے سمجھے اب ذرا غور فرمائیں اور بے شک سب کے سب یوں بھی مانا کر سکتے ہو یوں بھی مانا کر سکتے ہو بے شک ہر ایک چاہے مومن ہو چاہے کیا ہو کافر ہو لیکن تم سب کے سب کرو اور بے شک سب کے سب مومن کافر پھر لا من البتہ وہ لوگ ہیں اگلا ما ظاہر ہے یا نہیں اس کا منع نہ کرو البتہ وہ لوگ ہیں لاقیہ ہوں ضرور پورا دے گا ان کو رب تیرا جزا امال ان کے آمال کی جزا امن سمجھ آئے یہ یہ جی مشکل مشکلات ہوتی ہیں کہ ہم نے کافی دن جوست کر کے بعد بہادر کے معنی نہیں کرے ہیں نہ من کبھی بس تک ان کباب مردا اصول کامیابی اصول کامیابی اے میرے ماں بو آپ نے ان کو بہت سمجھایا ضدی لوگ نہیں مانتے تو آپ اپنا کام کریں آپ اپنا کام کریں اصول کا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے تو تو استقامت پر رہنا ہے یا نہیں فرق کچھ آئے نہ جس کے ازم و استقلال میں یہ استقامت فرق کچھ آئے نہ جس کے ازم و استقلال میں راہ حق پہ جو رہے ثابت قدم ہر حال میں کامران جس کی وفا ہو ہر جفا کے سامنے جس کی پیشانی جھکی ہو بس خدا کے سامنے جو غم و اندو میں بھی مسکراتا ہی رہے زیر خنجر بھی پیا میں حق سناتا ہی رہے ایسے بنو گے ہاں بنو یہ ہے استقامت ڈٹ جا جیسا کہ حکم کیا گیا ہے تو اس بولے کامیابی نہ بھرے منتابا با کابا کا آس کا پڑے گا کس کے اوپر کہ ضمیر کے اوپر ارس پڑے گا اے فس کا زمین ڈٹ جا تو بھی اور وہ لوگ جو تابا ما کا جنہوں نے رجوع کیا تیرے ساتھ اللہ کی طرف آگے سمے جا تو بھی اور وہ لو جنہوں نے کہا کیا رجوع کیا تیرے ساتھ اللہ کی طرف بلا نمبر دو اور ٹیڑے نہیں بننا دو معنی ہیں ٹیڑے نہ چلو زیادتی نہ کرو ان نہ ہوتا منہ بشیر بلا ترکن کتنے جی تی. اور نہ جھکو تم طرف ظالموں کے پاس پہنچے گی تم کو نہ بعد لوگ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں نا نہ دو اور نہ ہوگا واسطے تمہاری سوائے اللہ کے کوئی پھر نہ مدد کیے جاؤ گے واقعی طرف نہ تو نماز کو دن کے دو طرفوں کے اندر اور رات کی گھڑیاں بھئی دن کے دو طرف کہیں ہیں دوپہر سے پہلے کون سی نماز ہے صرف کی نماز ہے دوپہر سے پہلے ٹھیک ہے نا اور دوپہر کے بعد کون سی نماز ہے ظہر اور اشر یہ تین نمازیں آ گئی نا تارا فن اللہ اور مغربی شاہ کس کے اندر آ گئی زولا فنگ مین اللہ رات کی کے اندر یوں مانا کرتے ہیں پانچ نمازیں لیکن حافظ ابن کثیر کی جو تحقیق ہے نا وہ کہتا ہے کہ صورت مکی تو مکے کے اندر ابتدا تین نمازیں فرض کی کیا تحجی فرض سے پہلے اور فجر کی نماز اور عسر کی نماز بھی کہا تھی فارشتی. تین کامز فارسین اب آ کے مثلاۃ تارہ فن ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ دن کی دو طرفوں کی نمازیں کون سی ہیں ایک فجر کی دوسری کا اسر کی دو طرفیں اور زولفہ من اللہ زولافام لائجہ تحجر یہ تین نمازیں فارستین پھر تحجر منسوخ ہوا ٹھیک ہے نا تو دو کے ساتھ اور تین ملا گئی کتنی ہوگی پانچ دن باز ابن کثیر کی یہی ہے تعیل حسنات یزن سیات بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو آپ گھروں سے چل کے آئے ہیں سارا دن قرآن پاک پڑھتے ہیں نیک کام کر رہے ہیں نا الحمد آپ کے سویرا گناہ خود بخود مٹ رہے ہیں کبیرہ توبہ سے معاف ہوتا ہے حقوق والی بات بھی ادا کرنے سے معاف ہوتا ہے لیکن یاد کرنے ہو بس یہ نمبر کتنے ہے جی پانچ کر سب کرتا سال نیتاروں کا پلاؤ لال نا سارا اہل کتاب کے علماء کا شکوا اہل کتاب کے علماء کا شکوا فرمایا اہل کتاب کے جو علماء تھے نا وہ حق نہیں بیان کرتے تھے بدا ہی تھے آپ کو کیا کرتے تھے چھپاتے تھے فرمایا کاش کہ وہ لوگ حق بیان کرتے تو لوگ کافی ہدایت پہ آ جاتے عذاب سے بچ جاتے مزاحنت کی آپ بھی غرق ہوئے عذاب کے اندر قوم بھی تھوڑے آدمی تھے ان میں سے جو حق پہ قائم رہے اور وہ حق بیان کرتے رہے مزاحنت نہیں کرتے تھوڑے آدمی تھے شکوائے ان کا فلو لا یہ بفیا ہے کیوں نہ ہوئے مطلب یہ کہ نہ تھے ماں کا نہ تھے ان جماعتوں سے جو تم سے پہلے گزری وہ کون ہی جما دے اہل کتاب الکیا پن صاحب فاضل کے بکیا کمرے کو فضل نہ تھے صاحب فاضل کے جو کہ روکتے کس سے فساد پہل آرس تھے روکنے والے نہ تھے امر بل معروف نائن ممکن نہیں کرتے تھے ہاں مگر تھوڑے تھے ان لوگوں سے جن کو نجات دی ہم ان سے لیکن تابے ہو گئے ظالم ان چیزوں کے جو عیش دیے گئے بیچ ان کے ظالم کس کے اندر رہ گئے تائش کے اندر عیش پرستی کے اندر اور تھے وہ مجرم اب من سمجھ آ گیا علماء اہل کتاب کا شکوہ ہے کہ اکثر نے تبلیغ نہیں کی تھوڑوں نے کی وہ ماں کا نبو کا اور نہیں رابطتے رہتا کہ ہلاک کرے بستیوں کو بے ظلم زبردستی و لابل درا حل کے اصلاح کرنے والے ہم ایسے نہیں خرابیاں کرتے ہیں تو ہلاک ہوتے ہیں ولا شاہ رب کا لجال ناشت حکمت تکوینی برائے اختلاف یہ بھی نظم و دران میں پڑھا ہے آخر میں حکمت تکوینی برائے اختلاف بھائی یہ تکمیلی حکمت ہے شریعت میں تو یہ ہے کہ سب نیک بن جاؤ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکمینی حکمتیں ہیں تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں سمجھے جی ہاں گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن ای ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف اختلاف ہے تو زی ہاں جہاد ہو رہے ہیں ہتھیار بن رہے ہیں طیارے جڑے کر رہے ہیں کوئی شہید ہو رہے ہیں کوئی غازی بن رہے ہیں بھائی اختلاف سے رونق ہے یا نہیں ہے آپ اندازہ کو اختلاف نہ ہو تو رونق نہ ہوتی اللہ نے زمین میں رونق تو دے دی ہے حکمت تک اگر چاہتا رب تیرا البتہ کر دے تو سارے لوگوں کو جما دے لیکن ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر جس پہ رحم کرے رب تیرا اور اسی کے لیے پیدا کیا ان کو اختلاف کے لیے ادھر ہے کہ اختلاف کے لیے پیدا کیا ادھر ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا ماخلق لیا بتوں تو اس کا جواب میں دے چکا ہوں نہیں وہ غایت تشریح یہ غایت کیا تکوینی اور پورا ہو گئی بات رب تیرے کی ضرور پر کروں گا جہنم کو جنوں سے لوگوں سے وہی اللہ نے جاننا کو پہلے دن سے بنایا نہیں تو کیوں بنایا کہ دلیل تھی اس بات باتی کے کافر اختلاف ہوگا وہ کلئی کا حکمت ذکر کے سس پہلے بھی تھی حکمت ذکر کے ساس اب بھی ہے حکمت ذکر کے ساس میرے عظیم کلن ہے موصول کہ من موسو رسول جار مجرور مطالعے کائن صفت یہ کیا بن گئی اس کی صفت بن گئی من امبا رسول کلن من امبا رسول یہ موسول صفت بنے مغدال مین ہو مال و سب بھی پادا کا یہ بن جائے گا بدال مبدل مین ہو بدل مل کے یہ پھر مفول بنے گا نہ کسو کا کس کا بھائی کلن ہے نا مبدل مین ہو یہ نہ کا مفول بن جائے گا اب مانا سلو جی کلن سب خبریں من امبار رسول جو کہ ہونے والی ہیں رسولوں کی خبروں سے مانو سب دے تو یعنی وہ خبریں کہ مضبوط کرتے ہم بس اب, اب ان کے دل تیرے کو نہ یہ خبریں بیان کرتے ہم تیرے اوپر من آ گیا سمجھ کیا یاد کرے سمجھ وہ لاہوی ترکیب تو آپ کو بے پاس مل سکے بار کا ایسی لاہوی ترکیب تھی ملتی ہے اور جگہ ٹھیک ہے تقسیریں پڑھا رہے ہیں ہمارے بزرگ سب پڑھا رہے ہیں لیکن یہ کھوج پورے جو میں کرتا ہوں لاہوی ترکیب یہ کہیں نہیں ہے یہ میرا اپنا خاص ذوق ہے تو اب ایک دفعہ پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کلن موصوف من امپائر رسول گنا صفت موصوف صفت مبدل من ما ماں نسبے تو بھی فوگا بنے گا بدل مبدل من بدل مل کے مغول مقدم نہ کا معنی یہ ہوگا کہ تمام خبریں جو کہ ہونے والی ہیں رسولوں کی خبروں سے یعنی وہ خبریں کہ مضبوط کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ تیرے دل کو یہ خبریں نقص والے کا آپ کے اوپر کیا کرتے ہیں دھیان کر رہے ہیں اور آج اچھا جی یہ میں نے کیا لکھوایا تھا حکمت ذکر کے ساتھ لکھا ہے تو ذکر کے ساتھ کی حکمتوں میں سے پہلی حکمت ہے تسلی یہ تسلی ہے نا لبے تو بھی فاد حکمت اول کیا ہے جی تسلی کو اور دوسری حکمت کیا ہے واضح کی حق حق ہو گیا نمبر دو تو نصیحت بھی آگے نمبر کتنی تین حکمت بکرا حکمت نمبر چار اور یاد دہان یا مومنینری کل جاجر لکھو اور واسطے ان لوگوں کے تو نئی ایمان لاتے عمل کرو اپنے ٹھکانوں پہ یہ زاجر بھی ہے مور رانا جواب بھی ہے مور رانا ہم بھی عمل کرنے والے ہیں اور انتظار کا ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں واللہ غیب السماوات عرف میرے محترم دعوے کتنی بھیجی کتنے چار دعوے تھے وہ چاروں دعووں کا یاد ہے آخر میں چاروں دعووں کا یاد واللہ غیب السماوات ویل خاص اللہ کے لیے کا کا لوٹایا جائیں معاملات سارے کہ کس دعوے کا یادہ ہے وہ حسر غیر کتنا دعوی تھا اور دوسرا, پہلے جی تھا, دوسرا تھا کہ دوسرے دعوے کا یادہ فابد ہو یہ کس کا ہے پہلے دعوی کا پکار عبادت ہے بکا علی یہ تیسرے دعوے کا یادہ ہے کیا تبری خوب کرو بہادری کے ساتھ اسے سے ڈرو نہیں تیسرے دعوے کو مار کا ماتا یہ چوتھے دعوے کی یاد جو معاون جیت ہے نا اللہ ان کے عمار سے غافل نہیں, ضرور ان کو جوتے لگیں گے سلام ملیں گے اسلام ڈاٹ کام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 ڈبلو ڈبلو من ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام